آگے سبق دیکھیے بھائی فطوری و تارتن الحم کا ماں کا انما بابا منیفِ کل حنی خلوف لذت بنزدی سرحت کا معلقہ چل رہا ہے اور تشبیب کے بعد شاید اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی مختلف صفات بیان کرتا جا رہا ہے اور آگے وہ کہتا ہے فتور خلف الزمیل و تارتن الحین کا شن نظاب مجدی اور وقت کے لیے آتا ہے بمانہ کبھی کے اور مرتبہ کے کبھی یا مرتبہ خلف زمین خلف کا معنی پیچھے زمیل زمیل کہتے ہیں سواری پر پچھلا سوار جو ہو اس کو زمیل کہتے ہیں مثلا سواری پر دو آدمی سوار ہیں تو جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو زمیل کہیں گے اسی طرح زمیل کے لیے ایک اور لفظ ہے ردیف بھائی ردیف ردیف بھی جو پچھلا سوار ہو اس کو کہتے ہیں بھائی تارتن طارتن کا بھی وہی معنی جو طورن کا تھا وقت کے لیے آتا ہے وہ کبھی کے مرتبہ کے شف کہتے ہیں سوکھے تھن کو خشک تھن جو ہے سوکھا تھن اس کو حشف کہتے ہیں کشنی شنن کہتے ہیں پرانے مشکیزے کو پرانا مشکیزا مشکیزا جس میں پانی وغیرہ بھرا جاتا ہے چمڑے کا تو پرانا مشکیزا شن زوا یزوی کے معنی ہیں خشک بھائی خشک دبلا پتلا سوکھا ہوا زاوند اس میں فائد ہے مجددی مجدد جس کا دودھ خشک ہو گیا ہو جس کا دودھ منقطع ہو گیا ہو یعنی وہ تھن جس کا دودھ خشک ہو گیا ہے منقطع ہو گیا ہے گزشتہ <تصفح> شیر کے اندر شاید بیان کر رہا تھا کہ میری جو اونٹنی ہے اس کی دم کے اطراف پر بال یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے اطراف میں بڑے گد کے دو پر جو ہیں ستالی کے ساتھ سی دیے گئے ہوں اور آگے کہتا ہے فتور بھی خلف زمیلی تو کبھی کبھار تو وہ بھی اس دم کے ذریعے خلف زمیلی پچھلے سوار کے پیچھے کبھی تو اس دم کے ذریعے پچھلے سوار کے پیچھے وطارت آل شفیم کا شن اور کبھی خشک تھن جو پرانے مشکیزے کی طرح ہیں سوکھے ہوئے ہیں اور جن کا دودھ منقطع ہو چکا ہے ان کے پیچھے کبھی پچھلے سوار کے پیچھے اور کبھی خشک تھنوں کے پیچھے اور فیل ذکر نہیں کیا فیل خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کبھی اس دم کو مارتی ہے پچھلے سوار کے پیچھے اور کبھی اپنے خشک تھنوں پر وہ دم مارتی ہے بھائی تو شیل ضرب کو کر دیا فطورن خلف زمیلی مانا سمجھ میں آ رہا ہے فتور یریبی تو کبھی کبھار تو وہ اس دم کے ساتھ مارتی ہے خلف زمیلی کس کے پیچھے پچھلے سوار کے پیچھے پچھلے سوار کے پیچھے مراد اونٹنی کے اپنے بدن کا حصہ ہے یہ مانا نہیں کہ اس پر کوئی سوار پچھلا بیٹھا ہوا ہے ایک سوار آگے اور ایک سوار پیچھے نہیں نہیں ظاہر سی بات ہے اونٹنی پر دو سوار بیٹھ گئے پچھلے سوار کے پیچھے جو اس کے بدن کا آخری حصہ ہے وہ مراد ہے کہ کبھی اپ, اپنی دوم کو اپنے بدن کے اس حصے پر مارتی ہے اور کبھی کبھار اپنی دم کو اپنے تھانوں پر مارتی ہے. یعنی خوب نشات والی اور مستعف اونٹنی ہے اور طاقتور اونٹنی ہے یعنی کہ سست ہو بلکہ ہر وقت اس کی دم بھی حرکت میں رہتی ہے اتنی مضبوط اور طاقتور اونٹنی ہے بھائی مانا سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ مانا نہیں کہ وہاں کوئی سوار ہے اور سوار کے پیچھے جو بدن کا حصہ پھر اس پر نہیں بس بتلانا یہ ہے کہ سوار سے پیچھے جو بدن کا آخری حصہ رہ جاتا ہے وہاں پر وہ اپنی دم مارتی ہے فتح تو کبھی کبھار تو وہ پچھلے سوار کے پیچھے جو اس کے بدن کا حصہ ہے وہاں پر دم مارتی ہے وطارتن اور کبھی کبھار الح شفین کس پر سوکھے تھن کشنی جو کس کی طرح ہیں ہیں کی طرح سوکھے ہوئے ہیں دبلے پتلے ہیں مجددی جن کا دودھ خشک ہو چکا ہے کبھی کبھار ان پر دم مارتی ہے بھائی مانا سمجھ میں آ گیا حشف کا کیا مانا خشک تھن کشنی جو کس کی طرح ہے یاد رکھیے حشف ہے موصوف نکرہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی اس کی صفت بنتا ہے تو یہ کشن یہ جار مجرور حشف کے بعد آیا تو یہ اس کی صفت اول ہے اور یہ زاون اس کی صفت ثانی ہے اور یہ زاون کو شن کی صفت نہ سمجھنا بھائی اس لیے کیونکہ شن اس پر تو الفلام داخل ہے اور زامین پر الاسلام نہیں ہے اور موصول صفت میں تو تاریخ و تنقیر میں مطابقت ہوتی ہے تو یہ زاوین دراصل کی صفت ہے اور مجد یہ کیا ہے اسی حشف کی صفت ہے خلف مجد پس کبھی کبھار تو اس دم کو پچھلے سوار کے پیچھے یعنی اپنے بدن پر مارتی ہے شفجی اور کبھی کبار ایسے خوشک تھن جو مشکیزے کی طرح ہیں سوکھے ہوئے ہیں جن کا دودھ منقطع ہو چکا ہے ان پر مارتی ہے مانا سمجھ میں آ گیا لہ فخی اک فِيهِمَا كَأَنَّهُمَا بَابَا بابا منیفم مردی فخانی فخذ ران کو کہتے ہیں ران تسنیا ہے بھائی فخیزانی دو رانیں اک اکملہ اک کے معنی ہے پورا کرنا تام کرنا مکمل کرناز نخز نحض کہتے ہیں گوشت کو بھائی گوشت کو خاص طور پر ٹھکا ہوا اور گٹھا ہوا گوشت جو ہے بھائی بعض افراد کو آپ نے دیکھا ان کو اللہ نے بڑی اچھی صحت دی ہوتی ہے بھائی اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بدن میں گوشت کو خوب دبا کر بھرا گیا ہے پھولا ہوا جسم نہیں پھولا ہوا نہیں ہوتا مضبوط جسم ہوتا ہے اور مضبوط جو لگتا ہے ان کے اندر مضبوطی سے گوشت کو بھرا گیا ہے اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ نے ایسا بدن دیا ہو آپ تھوڑا سا کام کر کے تھک جائیں گے اور جس کو اللہ نے ایسا بدن دیا ہو وہ کتنا ہی زیادہ کام کر کے بھی اس کو تھکن محسوس نہیں ہوگی تو یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی جس کو اللہ نے ایسا مضبوط بدن دے دیا اور اس کو اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں بھائی گٹھے ہوئے بدن والا گٹھے ہوئے بدن والا یہ وہ جو مضبوط جسم ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تو نحض وہ گوشت بھائی گٹھا ہوا گوشت کا انہا منیفن بابا یہ تصنیہ ہے باب کی باب دروازے کو کہتے ہیں اصل میں تھا بابانی دو دروازے اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا منیف منیف کا معنی ہے بلند و بالا یہ صفت ہے موصوف محضوف ہے منیفن بلند و بالا محل ممرد ممرد کا معنی ہے ملائم بھائی ہموار ہموار ملائم لہ فخیزانی نقم کاما بابا منی اس لہا کی دو ایسی رانیں ہیں دیکھو فقیزان نکیرا آیا اور اک میلا اس کے بعد فیل آ گیا اور نکیرا کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت اور موسو صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسا یا ایسی بلد بلد بلد کا نکیرا کے اندر لہ فنی اس کی دو ایسی رانے ہیں جن میں گوشت کو مکمل کیا گیا ہے یعنی پوری طرح بھرا گیا ہے خوب دبا کر بھرا گیا ہے گویا کہ گویا کے وہ جو دو رانے ہیں بابا منیفن اے بابا کثرم منی فلم ممردی وہ ایک بلند و بالا ہموار محل کے دو دروازے ہیں درواز. وہ دو رانے کیا ہیں بلند و بالا محل کے دو دروازے ہیں تو یہ اپنی اونٹنی کی مختلف صفات ذکر کرتا جا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اس کی رانے بڑی مضبوط اونچی بلند و بالا بڑی طاقتور اور اونچے قد والی اونٹنی ہے اس کے جو دو رانے ہیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے بلند و بالا محل کے بلند و بالا اور ہموار محل کے دو دروازے ہیں بھائی یعنی بڑی مضبوط اور اونچی رانے ہیں لہا فقیزانی اک ملن فی ماں کا انا ہما بابا مردی کیوں سونٹنی کی تو ایسی رانے ہیں جن میں گوشت بھرا گیا ہے گویا کہ وہ بلند و بالا ہموار محل کے دو دروازے ہیں محال ان کل ہو لزت طیعن طیعن کا معنی ہے لپیٹنا اسی طرح تہ کو بھی کہتے ہیں اندر والے حصے کو بھائی اور محال محال جمع ہے مہالتون کی اور محالہ کہتے ہیں کمر کے موہرے کو بھائی کمر کا جو موہرا ہے خاص طور پر اونٹ کی کمر کے موہروں کو محال کہتے ہیں بھائی محال اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف عربی میں کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں صفت کی اضافت موصوف کی طرف موصوف پہلے آتا ہے نا اور صفت بعد میں لیکن کبھی کیا کرتے ہیں صفت کو اٹھا کر موسوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور اس کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو گویا یہ عبارت یوں ہے وہ محالن مسویتن وہ محال ایسے موہرے مسویتن متویتن جو تہ بتہ ہیں بھائی کل ہنی ہنی جمع ہے حنیت کی اور یہ کمان کو کہتے ہیں حنیتن کمان بھائی جس کے لیے تیر چلایا جاتا ہے خلوف خلوف جمع ہے خلف کی اور خلف پسلی کو کہتے ہیں بھائی پسلی وہ اجریناتن اجرینا جمع ہے جیران کی جیران اور جیران کہتے ہیں اونٹ کی گردن کے اندرونی حصے کو جیران کسے کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک ہے گردن کا ظاہر ایک ہے باطن یہ جو آپ گردن کے جس جو آپ کی گردن کا جو حصہ کمر کی جانب ہے جس پر آپ وضو کے دوران مسا کرتے ہیں یہ ہے ظاہر گردن اور جو گردن کا حصہ سینے کی طرف ہے یہ کیا ہے باطن گردن تو اونٹ کی گردن کا اندر والا باطن والا یعنی سینے کی جانب والا حصہ اس کو کیا کہتے ہیں جیران اور یہاں ذکر کیا آجرینا جمع ذکر کیا حالانکہ ہر اونٹ یا اونٹنی کا ایک ہی جیران ہوتا ہے ایک ہی اگلا حصہ ہوتا ہے تو پھر جمع استعمال کرنے کا کیا مانا تو جواب یہ کہ چونکہ یہ بات واضح تھی لہذا جمع کا لفظ استعمال کر لیا شیر کے وزن کے لیے اور یوں سمجھیں کہ وہ جو جیران اور اس کے آس پاس کی ہر جگہ کو جیران قرار دے دیا تو کیا بن گئی جمع بن گئی بھائی برول ہوتا ایک ہی جیران ہے بات سمجھ میں آ تو جیران اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے ہر ایک کو الگ الگ جیران قرار دے دیا تو یہ مجموعہ بن گیا یا لزو کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ چپکانا جوڑنا دین د یہ بھی کمر کے اور گردن کے مہروں کو کہتے ہیں بھائی کمر اور گردن کی جو ہڈی ہے اس کے جو مہرے ہیں ان کو دون کہتے ہیں منزت منزت کا معنی ہے تہ بتہ تہ بتہ ترتیب سے رکھے ہوئے و سی محالین کلانی یہ حلوف و اج رینت الزت یہ آتق ہے ماقبل میں فخذانی پر اے و اللہ تیو اور اس اونٹنی کے میں نے بتلایا یہ تیو مہال صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف موصوص کی طرف وہ اصل عبارت کیوں ہے وحل اور اس اونٹنی کے کمر کے مہرے ہیں تہ بتے ہیں اور کل خانی یہ خلوف ہو کل خانی یہ ہے خبر مقدم اور خلوف ہو یہ ہے مبتدائے مؤخر تو گویا عبارت کیوں ہے خلوف ہو کل خانی یہ اس کی جو پسلیاں ہیں خانی یہ کس کی طرح ہیں کمانوں کی طرح ہیں اس کی پتنیا کمانوں کی طرح ہیں اور یہ پورا جملہ صفت ہے محال کی میں نے بتلایا تھا نکیرا کے بعد فیل آئے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت کیوں صفت کیوں بنتا ہے کیونکہ وہ پورا جملہ بنے گا اپنے فائل یا نائف فائل سے مل کر اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ جس... کے حکم میں تو اور تو نکیرا کے بعد ہوا نکرایا تو موسو صفت اسی طرح جملہ اسمیہ بھی کس کے حکم میں نکرہ جس... کے حکم میں یاد جس... رکھو ایک جملے کے اندر چاہے بیس معرفا آ جائیں لیکن جب پورا جملہ بن جائے گا جوڑ جائے گا اب یہ کس کے حکم میں ہے نکیرا تو کو فو... کلحانی یہ کو فو... یہ پورا جملہ نکرہ کے حکم میں تو یہ پورا جملہ صفت ہے محال کی اور موسوم صفت کا ترجمہ نہ ہوں تو کیسے تو کرتے موسوم سے پہلے ایسا یا ایسی دیکھو اسی کے مطابق ہم ترجمہ کرتے ہیں وقت محالن کل خانی یہ حلوف ہو اور میری اس اونٹنی کی اس کے ایسے تہ بتہ محکمر کے مہرے ہیں کہ جن کی پسلیاں کمانوں کی طرح ہیں ایسے کمر کے مہرے ہیں جن کی कमानों کمانوں کی طرح ہیں پسلیاں کس سے جڑی ہوتی ہیں کمر کے موہروں سے کمر کی ہڈی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ میری اونٹنی کے کمر کے موہرے ایسے ہیں جن کی پسلیاں کس کی طرح ہیں کمانوں کی طرح ہے سرجما سمجھ میں آ رہا ہے وہ اور اس کی جو گردن کا اندر والا حصہ ہے لزت اس کو جوڑا گیا ہے بین بی منزدی ترتیب سے رکھے ہوئے تہ بتہ مہروں کے ساتھ اس کی اجرینت الزت اور اس کی گردن کے اندر والے حصے کو جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ بھی داین منزدی ترتیب سے تہ بہ تہ جو اس کی گردن اور کمر کے موہرے ہیں ان کے ساتھ بلکہ یہاں کمر کے موہرے گردن کو تو چوڑا گردن کو جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ کمر کے مہروں کے ساتھ منزی اور اس کے ایسی گردن کا باطنی حصہ ہے جس کو جوڑا گیا ہے تہ بہ تہ کمر کے مہروں کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو تو یہ طرف البن العقب جو ہے یہ اپنے اشعار کے اندر پیچیدہ الفاظ لاتا ہے مشکل الفاظ لاتا ہے پیچیدہ اور مشکل تشبیہات اشتہارات وغیرہ استعمال کرتا ہے تو یہ اب اس اونٹنی کی صفات ذکر کرتا چلا جا رہا ہے اس کی دم کی صفات بیان کی اس کی چوکنا ہونے کو اس کے ذکر کیا اس کے کی رانوں کی تعریف کی اور اب اس کی پسلیاں وغیرہ اور ہڈیوں کی تعریف کر رہا ہے کہنا یہ چاہتا ہے بڑی مضبوط اور طاقتور اونٹنی ہے اس کی ایک ایک ہڈی جو ہے بڑی مضبوط اور قوت والی ہے وَطَيُّ محالین کلحانی یہ حلوف اجرین تنظت بدا اور اس کے تہ تح ایسے کمر کے مہرے ہیں کہ جن کی پسلیاں جو ہیں وہ کمانوں کی طرح ہیں اور اس کی ایسی گردن کا اندرونی حصہ ہے جس کو جوڑا گیا ہے تہ بتہ ترتیب سے رکھے ہوئے کمر کے مہروں کے ساتھ کا ان کی ناسہ ترقی ان تحتی ناسہ والناسن کہتے ہیں جنگل میں جو ہرن کی پناہگاہ ہو گئی جنگل میں جو ہرن کی پناہ گاہ ہو اس کو کیناسن کہتے ہیں ہرن نے جو جگہ جھاڑیوں میں درختوں کی جڑوں میں مقرر کی ہو جہاں وہ رات گزارتا ہو یا جہاں سخت گرمی وغیرہ کی وجہ سے وہ پناہ لیتا ہو اس کو کیناسن کہتے ہیں اور یہ تسنیا ہے کی ناسے نون اصل میں تھا کہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا والن ژالتن کہتے ہیں جنگلی بیری کو بھائی جنگلی بیری کا جو درخت ہے اس کو زوالتن کہتے ہیں یکنوفا نیا کانفا یک اور کانافا یک اس کا معنی ہے گھیرنا حفاظت کرنا حفاظت کرنا کانفا یکو باب زارابا سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب نفرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے پیچھے ایک شعر میں آیا تھا دو چار شعر پہلے کا انا جانا دیکھو یہاں بھی وہی مادہ استعمال ہوا تھا تکنف کا, کیا تکنف کا معنی بھی میں نے بتلایا تھا حفاظت کرنا بھائی تو یکنوفا حفاظت کرتے ہیں وہ اطورا موڑ کو کہتے ہیں موڑ اترن کسی چیز میں جو موڑ ہو خم ہو جمع ہے قوس کی قوس کمان کو کہتے ہیں بھائی کمان تحت سلب میں تحت تخت کا معنی نیچے صلب کہتے ہیں پشت کو بھائی پشت کمر کمر سلب مؤید کا معنی ہے مضبوط اور طاقتور بھائی مؤید مضبوط اور طاقتور کا ان کی نا فی وطین یکنوفا نیا و اطورین تحتی کا گویا کے جنگلی بیری کی جڑ میں بنائی ہوئی ہرن کی دو پناہ گاہیں یوں ترجمہ کر لیں ناسالتین جنگلی بیری کی دو ہرن کی پناہ گاہیں جڑوں میں جو اس کی جھاڑیوں میں جو ہرن ہر دو پناہ گاہیں بنا ہونا فیز گویا کہ جنگلی بیری کی دو ہرن کی پناہ پناگاہیں کیا مانا جنگلی بیری کی ہرن کی دو پناہ گاہیں یعنی ہرن کی ایسی پناہ گاہ جو اس نے کہاں بنائی ہو جنگلی بیری کی جڑوں میں اور اس کی جھاڑیوں میں کافی غالت ان گویا کہ جنگلی بیری کی دو ہرن کی پناہ گاہیں جو ہیں یق نو فانی وہ میری اس اونٹنی کی حفاظت کرتی ہیں جنگلی بیری کی جڑوں میں بنائی ہوئی ہرن کی دو پناہ گاہیں وہ میری اونٹنی کی حفاظت کرتی ہیں ایک دائیں جانب سے اور ایک بائیں جانب سے یکنو وہ دونوں کیا کرتی ہیں اس میری اونٹنے کی حفاظت کرتی ہیں یہ <ين> پھر صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف عقیسی <ماتورتن> ایسی کمانیں معطورت جن میں ہم ہیں جن میں موڑ ہیں بھائی کمان کے اندر آپ جانتے ہیں کمان کے دائیں اور مضبوط سے تو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور دائیں طرف بھی موڑ ہے اس کے اور ایک یا اوپر والے حصے میں بھی موڑ اور نیچے والے حصے میں بھی موڑ ہے تو وہ موڑ مراد ہے وہ خم مراد ہے وہ وہ کمانے جن میں کیا ہیں ہیں موڑ ہیں تحت سہ تسلتی وہ اس کی مضبوط کمر کے نیچے ہیں دائیں بائیں سے کیا حفاظت کر رہی ہے میری اونٹنی کی جنگلی بیری کی دو ہرن کی پناہ گاہیں ایک جنگلی بیری کی ہرن کی پناہ گاہ میری اونٹنی کی دائیں طرف سے حفاظت کر رہی ہے اور ایک پناہ گاہ بائیں جانے سے میری اونٹنی کی حفاظت کر رہی ہے اور میری اونٹنی کی پشتی اور کمر کے نیچے خمدار کمانے ہیں وہ اراک تصول بھی می اور اس کی مضبوط کمر کے نیچے توجہ ہے اس کی مضبوط کمر کے نیچے خمدار کمانے ہیں کیا ہے مراد پسلیاں ہیں پسلوں میں بھی خم ہوتا ہے نا مڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو کمانوں سے تشبی دے رہا ہے کمر کے نیچے سے کیا حفاظت کر رہی ہیں خمدار کمانیں حفاظت کر رہی ہیں اور دائیں بائیں جانب دائیں جانب اور بائیں جانب سے ہرن کی پناہ گاہیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں کمر کے نیچے کیا حفاظت کر رہی ہیں خمدار کمانے یہ تشبی تو واضح ہے کہ اس کی یعنی بڑی مضبوط پتلیاں ہیں جو کیا کرتی ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں اور یہ دائیں بائیں جانے سے ہرن کی پنا کا ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے اس کا کیا مانا بھئی یہ دراصل تعریف کر رہا ہے اپنی اونٹنی کی آرت چونکہ ان کا دن رات یہ اونٹ اور اونٹنیوں میں گزرتا تھا اور یہی ان کا سب یہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی تو وہ اس کی معمولی معمولی صفات کو بھی وہ جانتے تھے کہ کیا صفت پسندیدہ ہے اور کون سی صفت پسندیدہ نہیں انہی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ اونٹنی کے اگلے دو پاؤں جو ہیں ان میں فاصلہ ہو گئی کیا ہو ایک یہ کہ وہ قدم دونوں ایک دوسرے کے پاؤں قریب ہوں اور ایک یہ ہے کہ دور ہوں تو ان کا دور ہونا پسندیدہ پسندیدہ تھا جتنا ان میں فاصلہ زیادہ ہوتا اتنا ہی پسندیدہ تھا کیونکہ اس سے کہتے ہیں اونٹنی کے چلنے میں بھی سہولت ہوتی تھی وہ تیز چلتی تھی اور دوسرا اس کے ٹھوکر کھا کر گرنے کا خدشہ بھی کم ہوتا تھا تو یہ ان کے ہاں جب وہ جیسے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں حیوان خریدتے ہیں وہ مختلف قسم کی صفات اس میں دیکھتے ہیں تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہاں جو اس ماحول میں رہنے والا ہو ان چیزوں کو جاننے والا ہو وہ باریک سے باریک صفات کو بھی جانتے ہیں کہ کون سی صفت پسندیدہ ہے اور کون سی صفت پسندیدہ نہیں تو یہ اونٹنیوں کے اندر اونٹوں میں خاص صفت ہوتی کہ ان کے اگلے قدموں میں فاصلہ زیادہ ہو وہ پسندیدہ ہوتا تھا اور پھر خاص طور پر جب وہ بیٹھتے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے جی ہاں وہ سورج ذرا ذہن میں لے کر آئے جیسے دیکھو انسان کے اندر یہ بازو اور بدن کے درمیان کا حصہ بغل کہلاتا ہے اسی طرح جب اونٹ یا اونٹ زمین پر بیٹھا تو اس کے جو بغل ہے یہ اگر قدموں میں فاصلہ زیادہ ہوگا تو یہ بیٹھتے ہوئے بھی یہ جو اگلے پاؤں ہیں بدن سے تھوڑے الگ ہوں گے جب تھوڑے سے بدن سے یہ بغل بغلوں سے یہ پاؤں الگ ہوں گے تو یہ بالکل ایسی ہی صورت بن گئی جیسے جنگلی بیری کی جڑ کے اندر ہرن نے کیا بنائی ہو اپنی پناہ گاہ بنائی ہو صورت سمجھ میں آ گئی تو وہ جو بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں بغلوں میں جو فاصلہ تھوڑا سا آیا اس کو جنگلی بیری کی ہرن کی پناہ گاہوں کے ساتھ کشبی دے دی صورت ذہن میں آ گئی اچھی طرح کانا کی ناس ذالتی یخن فا نیہ و ترقی گویا کے جنگلی بیری کی ہرن کی دو پناہ گاہیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور گویا کے سی ان کا عطف اسی کی ناشہ پر ہے توجہ ہے اور کیناسہ کیا بن رہا ہے کانا کا اسم ہے کا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اسی لیے کی ناسے دیکھو حالت نصبی جری میں تثنیہ کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ منسوب ہے اور اسی پر آتا تھا اثر اسے وہ بھی منسوب ہے اور گویا کے اور گویا کے خمدار کمانے جو ہیں وہ اس کی مضبوط کمر کے نیچے ہیں لہ میرفقانی افطلانی کا اناحا تر سلم دال متشدی میرفقانی میرفق کوہنی کو کہتے ہیں کوہنی اور مراد مراد اونٹنی کے اگلے پاؤں کے جو گھٹنے ہیں گھٹنے ہیں اگلے پاؤں کے وہ مراد ہیں افطلاانی فتلہ یا کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا بہار یہاں افتل کا معنی کر لیں مضبوط کے بھائی مضبوط طاقت قوت والی ان نہا تھا مر مر رہ یا مرر کے معنی ہیں گزرنا جانا بھی سلم دال متشدی سلم کہتے ہیں ڈول کو بھائی وہ ڈول جس کے کنویں سے پانی نکالا جائے اس کو سلمن کہتے ہیں دالج دالج کنویں سے پانی نکالنے والا کنویں سے پانی نکالنے والا اور متشدد یہ شدت سے ہے تو متشدد کا معنی قوت والا طاقتور بھی یہ بھی اصل میں تصنیہ ہے بھائی اصل میں تھا سلم پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا سلم تو کہتا ہے لہا میرفقانی الانی میری اس اونٹنی کی دو مضبوط کوہنیاں ہیں مضبوط کویاں ہیں یعنی اگلے قدم کے مضبوط گھٹنے ہیں اس کے کا گویا کہ وہ اونٹنی جو ہے تمرو وہ چلتی ہے دالجی متشدی ترجمہ آخر سے ہوگا ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو ڈولوں کے ساتھ ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے کا انہ تمر بسلم دال متشد دی گویا کے وہ اونٹنی جو ہے ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو ڈولوں کے ساتھ لے کر چلتی ہے یہ وہی صفت بیان کر رہا ہے بھائی ابھی جو میں نے بیان کی ہے کہ اونٹنی کے اگلے دو قدموں میں فاصلہ زیادہ ہو تو یہ کیا ہے پسندیدہ ہے تو دیکھو جیسے کنویں سے کوئی شخص پانی نکالتا ہے آپ اس کے ایک ہاتھ میں بھی ڈول ہو اور دوسرے ہاتھ میں بھی ڈول ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈول کو کیا کرے گا بدن سے علیحدہ رکھ کر چلے گا یا ہاتھ جوڑ کر چلے گا ظاہر سی بات ہے پانی سے بھرے ہوئے ڈول ہے تو ان کو بدن سے تھوڑا سا جدا کر کے چلے گا تو کہتے ہیں کے کے دول پانی کے دو بھرے ہوئے ڈول اٹھا کر چل رہی ہو اس طرح اس کے اگلے قدموں کے درمیان خوب فاصلہ ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ وہی صفت بیان کر رہا ہے اور جتنا وہ فاصلہ زیادہ اتنے ہی پسندیدہ تو اب اس میں خوب مبالغہ کر رہا ہے اب صورت تو ایسی تو نہیں ہوتی کہ جیسے ڈول والے کے بازو بازو تو بدن سے بالکل دور دور ہوتے ہیں دائیں اور بائیں لیکن مبالغہ کرتے ہوئے بتلا رہا ہے یعنی میری اونٹنی کے دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی خوب زیادہ ہے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے بھائی مانا سمجھ میں آ گیا رفقانی مِرْفَقَانِ تلانی میری اس اونٹنی کی دو مضبوط کوہنیاں ہیں کا انہ تمر سلم گویا کہ وہ چلتی ہے ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو ڈولوں کے ساتھ ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو ڈولوں کو لے کر وہ چلتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دو ڈول پانی کے لے کر چل رہی ہو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی چلیے بس بہادمر اللہ علیہ حقیقت الکلام